تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله من فقد حرم علیه النار من یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا بے شک اللہ تو وہی مسیح ابن مریم ہے اور مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو یقینا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد یقیناً <ألیم> کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے اور کوئی معبود نہیں سوائے ایک معبود کے اور وہ جو کچھ کہتے ہیں اگر اس سے بعض نہ آئے تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک عذاب ملے گا اللہ غفوریم پھر کیا وہ اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے مصحب نے مریم نہیں ہے مگر ایک رسول ہی بلا شبہ ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں اور ان کی ماں صدیقہ نہایت راست باز تھی وہ کھانا کھاتے تھے دیکھیے ہم ان کے لئے کیسی کیسی نشانیاں بیان کرتے ہیں پھر دیکھیں وہ کدھر الٹے پھر دیکھیں وہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یہی مضمون آیت نمبر اکتر میں بھی گزر چکا ہے یہاں اہل کتاب کی گمراہیوں کے ذکر میں اس کا پھر ذکر فرمایا اس میں ان کے اس فرقے کے کفر کا اظہار ہے جو حضرت مسیح کے عین اللہ ہونے کا قائل ہے پھر چنانچہ حضرت عیسیٰ یعنی مسیح ابن مریم علیہ السلام نے عالمِ شیرخوارگی میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب بچے اس عمر میں کوت گوائی کوت گویائی نہیں رکھتے سب سے پہلے اپنی زبان سے اپنی عبودیت ہی کا اظہار فرمایا <تصفيق> میں <learners |su|> اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اس نے کتاب بھی عطا کی ہے حضرت مسیح نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں یا اللہ کا بیٹا ہوں صرف یہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور عمر قہولت میں بھی وہ یہی دعویٰ دیں گے یقیناً اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے اس لیے اسی کی عبادت کرو یہی سیدھی راہ ہے یہ وہی الفاظ ہیں جو ماں کی گود میں بھی کہے تھے ملاحظہ ہو سورہ مریم آیت نمبر 36 اور جب قیامت کے قریب ان کا آسمان سے نزول ہوگا جس کی خبر صحیح عادیث میں دی گئی ہے اور جس پر اہل سنت کا اجماع ہے تب بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق لوگوں کو اللہ کی توحید اور اس کی اطاعت کی طرف بلائیں گے نہ کہ اپنی عبادت کی طرف پھر حضرت مسیح نے اپنی بندگی اور رسالت کا اظہار اللہ کے حکم اور مشیت سے اس وقت بھی فرمایا تھا جب وہ ماں کی گود میں یعنی شیر خوارگی کی حالت میں تھے پھر سنِ کہت میں بھی یہ اعلان فرمائیں گے اور ساتھ ہی شرک کی شناخت و قباحت بھی بیان فرما دی کہ مشرک پر جنت حرام ہے اور اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا جو اسے جہنم سے نکال لائے جیسا کہ مشرقین سمجھتے ہیں پھر یہ عیسائیوں کے دوسرے فرقے کا ذکر ہے جو تین خداؤں کا قائل ہے جن کو وہ اقانیم ثلاثہ کہتے ہیں ان کی تعبیر و تشریح میں اگرچہ خود ان کے مابین اختلاف ہے تاہم صحیح بات یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے والد حضرت مریم کو بھی الہ مطلب معبود قرار دے لیا ہے جیسے کہ قرآن نے صراحت کی ہے اللہ تعالی قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ کیا تُو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لینا اس سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام ان دونوں کو عیسائیوں نے الہ بنایا اور اللہ تیسرا الہ ہوا جو سالث و ثلاثہ مطلب تین میں تیسرا کہلایا پہلے عقیدہ کی طرح اللہ تعالیٰ نے اسے بھی کفر قرار دیا پھر سدی کے معنی مومنہ اور ولیہ کے ہیں یعنی وہ بھی حضرت مسیح پر ایمان لانے والوں اور ان کی تصدیق کرنے والوں میں سے تھیں اس سے معلوم ہوا کہ وہ نبعہ پیغمبر نہیں تھیں جیسا کہ بعض لوگوں کو وہم ہوا ہے اور انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام سمیت حضرت سارہ امِ اسحاق اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو نبیہ قرار دیا ہے استدلال اس بات سے کیا ہے کہ اول و ذکر دونوں سے فرشتوں نے اول ذکر دونوں سے فرشتوں نے آ کر گفتگو کی اور حضرت آدم اور حضرت ام موسیٰ کو خود اللہ تعالیٰ نے وہی کی اور حضرت ام موسا کو خود اللہ تعالیٰ نے وہی کی یہ گفتگو اور وہی نبوت کی دلیل ہے لیکن جمہور علماء کے نزدیک یہ دلیل ایسے نہیں جو قرآن کی نص سریح کا مقابلہ کر سکے قرآن نے سراحت کی ہے کہ ہم نے جتنے رسول بھی بھیجے وہ مر تھے سورہ یوسف آیت نمبر ایک سنو مزید دیکھیے سورہ قصص آیت نمبر سات کا حاشیہ پھر یہ حضرت مسیح اور حضرت مریم علیہ السلام دونوں کی علوحیت مطلب الہ ہونے کی نفی اور بشریت کی دلیل ہے کیونکہ کھانا پینا یہ انسانی ہوائج و ضروریات میں سے ہے جو الہ ہو وہ تو ان چیزوں سے پاک اور منزہ ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم انابی کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نقصان اور نفع کا کوئی اختیار نہیں رکھتی اور اللہ ہی تو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ وضلوا وضلوا کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم اپنے دین میں نہ حق زیاتی نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں اور انہوں نے بہتوں کو اور انہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا اور وہ سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ لعن الذين كفروا من بنی اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون بني اسرائيل میں سے جو لوگ کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسی بن مریم کی زبان سے لانت کی گئی۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نفرمانی کی اور وہ حد سے گزر جاتے تھے کانو لا يتناہون عن منکر فعلوه لبئس ما کانو يفعلون وہ ایک دوسرے کو برے کام سے ملا نہیں کرتے تھے کیونکہ انہوں نے وہ خود کیا ہوتا تھا بہت برا تھا جو وہ کرتے تھے ترا کثیرم منہم یتولون الذین کفرون آپ أَن, <خَالِدُون> ان میں سے بہتوں کو دیکھیں گے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا پھر برا ہے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجا کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یہ مشرکوں کی کم عقری کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ ایسوں کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے جو کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان بلکہ نفع نقصان پہنچانا تو کجا وہ تو کسی کی بات سننے اور کسی کا حال جاننے کی ہی قدرت نہیں رکھتے یہ قدرت صرف اللہ ہی کے پاس ہے اسی لیے حاجت روا مشکل کشا بھی صرف وہی ہے پھر یعنی اتباع حق میں حد سے تجاوز نہ کرو اور جن کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے اس میں مبالغہ کر کے انہیں منصب نبوت سے اٹھا کر مقام الوحیت پر فائز مت کرو جیسے حضرت مسیح کے معاملے میں تم نے کیا غلو ہر دور میں شرک اور گمراہی کا سب سے بڑا ذریعہ رہا ہے انسان کو جس سے عقیدت اور محبت ہوتی ہے وہ اس کی شان میں خوب مبالغہ کرتا ہے وہ امام اور دینی قائد ہے تو اس کو پیغمبر کی طرح معصوم سمجھنا اور پیغمبر کو خدائی صفات سے متصف ماننا عام بات ہے بدقسمتی سے مسلمان بھی اس غلو سے محفوظ نہ رہ، نہیں رہ سکے انہوں نے بعض ائمہ کی شان میں بھی غلو کیا اور ان کی رائے اور قول حتیٰ کہ ان کی طرف منسوب فتویٰ اور فقہ کو بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ترجیح دی پھر یعنی اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے مت لگو جو ایک نبی کو الہ بنا کر خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا پھر یعنی زبور میں جو حضرت دعود علیہ السلام پر اور انجیل میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور اب یہی لانت قرآن کریم کے ذریعے سے ان پر کی جا رہی ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا لانت کا مطلب اللہ کی رحمت اور خیر سے دوری ہے پھر یہ لانت کے اسباب ہیں پہلا اسیان یعنی واجبات کا ترک اور محرمات کا ارتکاب کر کے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی دوسرا اور ارتدا یعنی دین میں غلو اور بدات ایجاد کر کے انہوں نے حد سے تجاوز کیا پھر اس پر مستضاد یہ کہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے روکتے نہیں تھے جو بجائے خود ایک بہت بڑا جرم ہے بعض مفسرین نے اسی ترک نہیں انل منکر کو اسیان اور اعتدا قرار دیا ہے جو لانت کا سبب بنا بہرحال دونوں صورتوں میں برائی کو دیکھتے ہوئے برائی سے نہ روکنا بہت بڑا جرم اور لانت و غضب الہی کا سبب ہے حدیث میں بھی ہے حدیث میں بھی اس جرم پر بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائی گئی ہیں اس لیے ایک حدیث میں اس کی تائید کرتے ہوئے کہا گیا ہے من کو من کر انفلی رحبی ددِ فعلم یستی نسانِ فلم یستی قلبِ وزانک اغاف العیمان بحوال صحیح مسلم حدیث نمبر انچاس مطلب تم میں سے جو شخص کسی منکر مطلب برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے ہاتھ سے روک دے اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے اور اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے اسے برا سمجھے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے ان الله عز وجل لا يعذب العامۃ بعمل الخاصة حتى يروا المنکر بين ظهرانيهم بین ظهرانيهم وهم قادرون على ان ينكروه فلا ينكرونه فاذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامۃ بہوالے مسند احمد چوتھی جلد صفحہ نمبر ایک سو بانوے مطلب یقیناً اللہ تعالی خاص لوگوں کے عمل گناہوں کی وجہ سے عام لوگوں کو عذاب نہیں دیتا یہاں تک کہ جب عام لوگوں کا حال یہ ہو جائے کہ وہ برائی اپنے درمیان ہوتے دیکھیں اور وہ اس پر نکیر کرنے پر قادر بھی ہوں لیکن وہ اسے نشانۂ تنقید نہ بنائیں جب ایسا ہونے لگے تو اللہ تعالی کا عذاب خاص اور عام سب لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے لے لیتا ہے ایک دوسری روایت میں اس فریضے کے ترک پر یہ وعید سنائی گئی ہے کہ تم عذاب الہی کے مستحق بن جاؤ گے پھر تم اللہ سے دعائیں بھی مانگو گے تو قبول نہیں ہوں گی بہوالے مسند احمد پانچویں جلد صفحہ نمبر 388 اور 399 اس حقیقت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل کے ذریعے سے بھی واضح فرمایا آپ نے فرمایا اللہ کی حدوں میں مداہنت مطلب نرمی اور درگزر کرنے والے اور حدوں کو توڑنے والے کی مثال اس قوم کیسی ہے جنہوں نے ایک دو منزلہ کشتی میں سفر کرنے کے لیے اندازی کی بعض کے حصے میں بالائی منزل اور بعض کے حصے میں نچلی منزل آئی نچلی منزل والے پانی لینے کے لیے بالائی منزل پر آتے اور بالا نشینوں کے پاس سے گزرتے تو وہ تکلیف محسوس کرتے چنانچہ نچلی منزل والوں نے کلاڑا پکڑ کر کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیا تاکہ نیچے سے ہی پانی لے لیں اور اوپر جانے کی ضرورت پیش نہ آئے سوراخ کرنے کی آواز سن کر اوپر والے آئے اور پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو انہوں نے کہا کہ ہم پانی لینے اوپر جاتے ہیں تو تم ناگواری تو تم ناگواری محسوس کرتے ہو چنانچہ ہم نیچے ہی سوراخ کرنے لگے ہیں کیونکہ پانی کے بغیر تو چارہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اسی وقت ان کا ہاتھ پکڑ لیں اور سوراخ سے روک دیں تو وہ سوراخ کرنے والوں کو بھی بچا لیں گے اور اپنے آپ کو بھی بچا لیں گے اور اگر وہ ان کو اپنے حال پر ہی چھوڑ دیں گے تو ان کو بھی ہلاک کر دیں گے اور اپنے آپ کو بھی ہلاک کر لیں گے بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 2686 اس مثال سے واضح ہوتا ہے کہ معاشرے میں ایسے لوگوں کا وجود نہایت ضروری ہے جو نہ صرف منقرات سے بعض رہنے والے ہوں بلکہ دوسروں کو بھی ان کے ارتکاب سے روکتے رہتے ہوں اور منقرات سے مفاہمت یا مداہنت کرنے والے نہ ہوں ورنہ برائی سی مفاہمت یا اس کے معاملے میں مداہنت غضبِ الٰی کو دعوت دینے کے مترادف ہے عادن اللہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمَ اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اور اگر ایسا ہوتا کہ وہ اللہ پر اور اس کے نبی پر اور اس کے نبی پر اور اس پر ایمان لاتے جو اس کی طرف نازل کیا گیا تو ان کافروں کو دوست نہ بناتے لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں لا تَجِدَنَّ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ اہل کتاب یقیناً آپ لوگوں میں اہل ایمان سے عداوت رکھنے میں سخت ترین یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے اور اہل ایمان سے دوستی رکھنے میں ضرور قریب ترین ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک ان میں کچھ عالم ہیں کچھ دنیا سے الگ تھلگ رہنے والے ہیں اور یہ کہ وہ غرور نہیں کرتے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے اندر صحیح معنوں میں ایمان ہوگا وہ کافروں سے کبھی دوستی نہیں کرے گا پھر اس لیے کہ یہودیوں کے اندر اعناد و جہود حق سے اعراض و استقبار اور اہل علم و ایمان کی تنقیذ کا جذبہ بہت پایا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ نبیوں کا قتل اور ان کی تکذیب ان کا شعار رہا ہے حتیٰ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی بھی کئی مرتبہ سازش کی آپ پر جادو بھی کیا اور ہر طرح نقصان پہنچانے کی مضموم سائی کی اور اس معاملے میں مشرقین کا حال بھی یہی ہے پھر روحبان سے مراد نیک عبادت گزار اور گوشہ نشین لوگ اور کس سین سے مراد علماء و خطباء ہیں یعنی ان عیسائیوں میں علم و توازو ہے اس لیے ان میں یہودیوں کی طرح جہود و استقبار نہیں ہے علاوہ از این دین مسیحی میں نرمی اور عفو و درگزر کی تعلیم کو امتیازی حیثیت حاصل ہے حتیٰ کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی تمہارے دائیں رخسار پر مارے تو بائیں رخسار بھی ان کو پیش کر دو یعنی لڑو مت ان وجوہ سے یہ مسلمان کے زیادہ قریب ہیں عیسائیوں کا یہ وصف یہودیوں اور دیگر مشرقوں کے مقابلے میں ہے اور دائمی حقیقت ہے آج بھی جو دشمنی یہودیوں اور مشرقوں کو مسلمان سے ہے مسلمانوں سے ہے وہ بہرحال نصرانیوں کو نہیں ہے تاہم جہاں تک نفس اسلام دشمنی کا تعلق ہے اسلام کے خلاف یہ اناد عیسائیوں میں بھی موجود ہے جیسا کہ صلیب و ہلال کی صدیوں پر محیط مارکا آرائی سے واضح ہے اور جس کا سلسلہ تا حال جاری ہے اور اب تو اسلام کے خلاف یہودی اور عیسائی دونوں ہی مل کر سرگرم عمل ہیں۔ اس لیے قران نے دونوں ہی سے دوستی کرنے سے منع فرمایا۔ پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں: وَاِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ شاہدین اور جب وہ رسول پر نازل کیا گیا کلام سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں ان کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے لہذا تو ہمارے نام حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے وما لنا لا نؤمن وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين اور ہمارے پاس کیا عذر ہے کہ ہم اللہ پر اور جو حق ہم تک پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں داخل کرے گا فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ چنانچہ انہوں نے جو کہا اس کے عوض اللہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ نیکی کرنے والوں کی جزا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئیک اصحاب الجحیم اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دو زخی ہیں یا ایوہ الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم ولا تعتدو اللہ علیہب المتدین اے لوگوں جو ایمان لائے ہو وہ پاکیزہ چیزیں حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں اور تم حد سے نہ گزرو بے شک اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف حبشہ میں جہاں مسلمان مکی زندگی میں دو مرتبہ ہجرت کر گئے حپشے میں جہاں مسلمان مکی زندگی میں دو مرتبہ ہجرت کر کے گئے اسمہ نجاشی کی حکومت تھی یہ عیسائی مملکت تھی یہ آیات حپشے میں رہنے والے عیسائیوں ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں تاہم روایات کی روح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیہ عم بمری رضی اللہ عنہ کو اپنا مکتوب دے کر نجاشی کے پاس بھیجا تھا جو انہوں نے جا کر اسے سنایا نجاشی نے وہ مکتوب سن کر حبشے میں موجود مہاجرین اور حضرت جعفر ابن ابی قارب رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور اپنے علماء اور عباد وضحات قصیسین کو بھی جمع کر لیا پھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو قرآن کریم پڑھنے کا حکم دیا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم پڑھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اعجازی ولادت اور ان کی عبدیت اور رسالت کا ذکر ہے جسے سن کر وہ بڑے متاثر ہوئے اور آنکھوں سے آنسو روان ہو گئے اور ایمان لے آئے بعض کہتے ہیں کہ نجائشی نے اپنے کچھ علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے تھے جب آپ نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ایمان لے آئے بحوالے فتح القدیر آیات میں قرآن کریم سن کر ان پر جو اثر ہوا اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور ان کے ایمان لانے کا تذکرہ ہے قران کریم میں بعض اور مقامات پر بھی اس قسم کی عیسائیوں کا ذکر کیا گیا ہے مثلا و ان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل الیکم وما انزل الیہم خاشعين لله یقینا اہل کتاب میں کچھ ایسے لوگ ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ پر اور اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور اس پر جو ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے آگے آجزی کرتے ہیں وہ من رحامن اور حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نجاشی کی موت کی خبر پہنچی تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ حبشے میں تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اس کی نماز پڑھو چنانچہ ایک صحرا میں آپ نے اس کی نماز جنازہ غائبانہ طور پہ ادا فرمائی بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر تیرہ سو بیس و صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو باون ایک اور حدیث میں ایسے اہل کتاب کی بابت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے بتلایا گیا بتلایا گیا ہے کہ انہیں دو گنا اجر ملے گا بہوال صحیح البخاری حدیث نمبر ستانوے حدیث میں آتا ہے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہا اے اللہ کے رسول جب میں گوشت کھاتا ہوں تو نفسانی شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے اس لیے میں نے اپنے اس لیے میں نے اپنے, اپنے اوپر گوشت حرام کر لیا ہے جس پر یہ آیت نازل ہوئی بہوال جامع الترمیزی للالبانی تیسری جلد صفحہ نمبر دو سو بتیس حدیث نمبر تین ہزار اسی طرح سبب نزول کے علاوہ دیگر روایات سے ثابت ہے کہ بعض صحابہ زہد و عبادت کی غرض سے بعض حلال, حلال چیزوں سے مثلا عورت سے نکاح کرنے رات کو وقت سونے رات کے وقت سونے دن کے وقت کھانے پینے سے اجتناب کرنا چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے انہیں منع فرمایا حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی بیوی سے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی تھی ان کی بیوی کی شکایت پر آپ نے انہیں بھی اس کنارہ کشی سے روکا بہوالے سنن ابی داود حدیث نمبر تیرہ سو و مسند احمد چھٹی جلد صفحہ نمبر دو سو اٹھاسٹھ بہرحال اس آیت اور احادیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ کسی بھی چیز کو حرام کر کے اس سے حرام کر کے اس سے پرہیز کرنا جائز نہیں ہے چاہے اس کا تعلق معقولات و مشروبات سے ہو یا لباس سے ہو یا مرغوبات و جائز خواہشات سے مسئلہ اس طرح اگر کوئی شخص کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے گا تو وہ حرام نہیں ہوگی سوائے بیوی کو اپنے اوپر حرام کرنے کے سوائے بیوی کو اپنے اوپر حرام کرنے کے البتہ اس صورت میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اسے کہ اسے قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا اور بعض کے نزدیک کفارہ ضروری نہیں امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ احادیث صحیحہ سے اسی بات کی تائید ہوتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی کفارہ یمین ادا کرنے کا حکم نہیں دیا امام ابنی کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فتویٰ ابن عباس و دیگر آثار سے نیز اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ کے قسم کا کفارہ بیان کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی حلال چیز کو حرام کر لینا یہ قسم کھانے کے مرتبے میں ہے جو کفارہ ادا کرنے کا متقاضی ہے لیکن یہ استدلال احادیث صحیحہ کی موجودگی میں محل نظر ہے شوقینی و صلی اللہ علیہ نبینہ محمد وصحبی اجمعین